نشت علیم بسم اللہ مرکب اضافی ہمارا تیسرا مرکب ناقص ہے اس میں ہم نے مرکب اضافی کو دو پہلوؤں سے پڑھا ہے ایک سادہ مرکب اضافی کے طور پہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پہ مثلاً ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم نے پڑھا جی بے تو مرکب اضافی سادہ مرکب اضافی کیا مطلب زید کا گھر اس کے بعد ہم نے پڑھا بابو بیتی زید پیچیدہ مرک اضافی زید کے گھر کا دروازہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا دیکھیں ٹھیک ہے نا پتہ چل رہا ہے آپ کو سارا ماشاءاللہ اب ہم مرک اضافی میں ایک سٹیپ لے رہے ہیں یہاں جو زید لگا ہوا ہے نا زید کی جگہ میں پروناؤن استعمال کرنا چاہتا ہوں مثلاً اردو میں میں کہنا چاہتا ہوں اس کا گھر ٹھیک ہے نا فالو کر رہے ہیں نا زید کا گھر زید کی جگہ پروناؤن استعمال کروں گا تو کیا کہوں گا اس کا گھر فاطمہ کا گھر فاطمہ کی جگہ پروناؤن استعمال کروں گا تو کیا کہوں گا اس کا گھر اچھا اردو میں میرے پاس ایک ہی لفظ ہے مونس کے لیے بھی جب میں انگلش میں آؤں گا زید کا گھر انگلیش میں کہوں گا ہز ہاؤس اور جب کہوں گا فاطمہ کا گھر اور انگلیش میں آؤں گا تو کیا کہوں گا ہر ہاؤس فالو کر رہے ہیں نا پھر اسی طرح میں کہوں گا your house یعنی آپ کا گھر پھر میں کہوں گا یعنی میرا گھر تو ہمارا ٹاپک جو اب شروع ہونے لگا ہے مرکب اضافی میں وہ ہے مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال اوکے جی پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی میں ضمیر جو ہے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے مضاف کی جگہ پر پہ. یہ پہلا اس میں اصول ہے یاد رکھنے والا مرکب میں زمیر کہاں پر استعمال ہوگی مضاف لہ کی جگہ مضاف زمیر نہیں بنے گا کبھی بھی اوکے جی کلیئر کی بات اب یہیں سے اگلی بات شروع ہوگی کہ اگر زمیر مضاف لہ کے طور پہ استعمال ہوگی تو مضاف لہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے نا مجرور ہوتا ہے نا تو ہمیں زمائر کون سے چاہیے مجرور زمائر مجرور زمائر چاہیے نا ہمیں ہم نے کون سے زمائر یاد کیے مرفو وہ مرفو کون سے تھے ہوا ہم ہوم ہیما ہونا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو یہ زمائر ہم نے یاد کیے تھے مرفو اب ہمیں زمائر کون سے چاہیے مجرور کیوں اس لیے کہ ہم نے زمائر کو مضاف لہ کی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ زمائر جو مجرور ہیں وہ یاد کرنے ہیں جس طرح ہم نے مرفو یاد کیے تھے جس طرح آپ کو مجرور بھی یاد ہو جائیں گے تو میں چارٹ بنانے لگا ہوں آپ کے سامنے مجرور زمائر کا اور آپ ان اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے یاد کر لیں گے زمائر اسی طرح جی تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن اوکے میں یہاں پر کر لوں تھرڈ سیکنڈ فرسٹ میں پوری ڈیٹیل لکھ رہا یہ جانتے ہو کہ الحمدللہ پورا چارٹ آپ کے ذہن میں ہے اس کے بعد تھرڈ میں ہمارے پاس مذکر بھی ہے مونس بھی ہے اس میں سیکنڈ میں مزکر ہے مونس ہے اور فرسٹ میں مذکر اور مونس آپ کو ہے دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد واحد مسن اور جمع اوکے جی تو چودہ زمائر ہمارے پاس یہ ہی ہے جی چودہ ہمارے مرفو تھے چودہ ہی مجرور ہوں گے پہلا زمیر کون سا ہم نے پڑھا تھا مرفو ہوا ہوا مرفو تھا نوٹ کر لیں ہوا کی جو مجرور فارم ہوگی نا وہ ہوگی ہو ہوا کی مجرور فارم کیا ہے ہو ٹھیک ہوما دوسرا تھا وہ مجرور بھی ہوما ہی ہوتا ہے پہچان میں آپ کو بتا دوں گا کہ پھر فرق کیسے کریں گے ان شاء چل جائے گا آپ کو تیسرا تھا ہم ہوم جو ہے وہ مجرور بھی ہوم ہی ہوتا ہے تو ایک ہی نے آیا ٹھیک ہے پہلے آپ کہتا ہوا ہما ہوں اب آپ کہہ گے جی ہما ہوں کوئی مشکل نہیں ہوئی یہاں تھا ہیا ہیا جب مجرور استعمال ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہا ٹھیک ہے ہیا سے ہیا سے ہا ہما اسی طرح ہوما اور ہونا اسی طرح ہننا صرف دو لفظی چینج ہوئے ہیں ہا ہوں ہا ہوما ہن ہُما ہم ہا ہوما ہن اوکے جی اچھا اب آپ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ چلیں یہ تو پہچانے جا رہے ہیں ہُو اور ہا یہ تو پہچانے جا رہے ہیں لیکن یہ ہوما ہوم اور ہنا تو بالكل وہی والے ہیں كیسے پتا چلے گا دیکھیے سمپل سی بات ہے یہ پروناؤنس لفظ كے ساتھ استعمال ہو رہے ہوں گے مل كے ٹھیک ہے لف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اس لیے بڑی آسانی سے پہچانے جائیں گے بالکل پیچھے اسم لگا ہوگا کوئی ٹھیک ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوگی وہ آپ کو بتا دے گی ان شاء اللہ پوری پہچان آپ کو کرواؤں گا ان تو آپ کو تھرڈ پرسن پروناؤنس میں ضرور ہوگا یاد بول دیں ایک دفعہ ہوما ہوم ہا ہوما ایکسیلنٹ اب تھا انتا انتا چینج ہو جائے جی کا का? آگے انتما ہے وہ بن جائے گا کما کا کما اور انتم بن جائے گا کم کا کما کم کا کما کم مشکل لفظ ہے کوئی کا کما کم انتما انتنا بن جائیں گے کی کما کنہ کی کما کنہ پرسن بھی ہو گئے کاکما کم کی کما کنہما ہوم ہا ہوما جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی یا میں انا تبدیل ہو جائے گی یا میں ٹھیک ہے اور اس یا پر آپ سکون بھی لگا سکتے ہیں اور زبر بھی لگا سکتے ہیں اوکے اور جو نہو ہیں وہ تبدین ہو جائے گا نام میں تو یہ مجرور زمائر آپ کے چارٹ کی شکل میں آگے بول دیتا ہوں میں ایک دفعہ ہو ہما ہم ہا ہما ہونا کا کما کم کی کما کننا یا نہ اس کو آپ نے یا ہی بولنا ہے ٹھیک ہے جی پھر بولیں ایک ہو ہما ہم ہما ہونا کا کماں کم کی کما کن یا نہ ایک مرتبہ <tune> انہی زمائر کو میں ایک صرف ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کر بتا دوں دیکھیں ہم نے کیا کیا جی بیتو پلس ضمیر ہے نا ٹھیک زید زید کے لیے ان میں سے کون سی زمین لگے گی او ویری گڈ تو کیا بن جائے گا یہ بیو بیتو بیو ہو اس کا گھر ہیز ہاؤس ٹھیک ہے جی کیوں آبے صاحب کلیئر ہے اچھا اگر یہ ہوتا بات متا ٹھیک ہے مضاف لے کے جگہ زمیر آنی ہے نا یہاں تو آ نہیں سکتی زمیر سیدھی سی بات ہے تو کیا بن جانا تھا یہ بیو ہاں ہر ہاؤس ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلے بی وزن حامد اور زیاد کا گھر ہے نا ہما اب مجھے بتائیے ہما جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ مجرور والا ہما مرفو والا ہما بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا مرفو والا ہم بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا مرفوع والا ہونا بالکل سیپریٹ استعمال ہوگا لیکن یہ جو ہے نا یہ اٹیچڈ استعمال ہوں گے گویا ان ضمائر کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اٹیچ ضمائر ہیں اٹیچڈ اٹیچ میں آسان لفظ لے رہا ہوں گرامر والوں کو متصل ضمائر ہے متصل اب آپ پہ ہے آپ متصل یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یاد کر لیں تو اٹیچ یاد رہا جی اچھا اگر یہاں پر حامد اور زیاد کی جگہ فاطمہ اور مریم ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں بے تو ہوما ایسی ہے نا اچھا حامد زیاد کے ساتھ محمود کو بھی ملا دیں تو کیا بن جاتا بے تو ہم فاطمہ مریم کے ساتھ زینا کو بھی ملا دیں تو بے تو لیں جی سب کا گھر بنا دیں گے ہم ان شاء کو مذاف رکھیں سب کے ساتھ جوڑیں بے تو ہو بے تو ہما بیو ہوم بے تو ہا بی تو ہوما بی کا بیتو کم, کما بی کم بےتو کی بےتو کما بی کن اوکے جی اب یہاں پر یہ میرا گھر ہے ٹھیک ہے یہ میرا گھر ہے تو میرا گھر ذرا اسپیشل ہے اسپیشل یہ اس طرح ہے کہ سمجھ لیں یہ جو ہے نا یا یہ کیا ہے یہ انا ہے نا انا انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں نوٹ آپ نے کی ہوئی ہے انا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ انا انا ہمیشہ چاہتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہو زیر ہو یہ نہیں جاتی انا کیا جاتی ہے انا جاتی ہے میرے سامنے جو بھی آئے زیر ہو کے آئے اسم اس کی بات مان لیتا ہے لہذا یہ پھر کیا بن جاتا ہے بئی تی بئی تی میرا گھر اور تو ت बैतुह बुमा बैतू हु बैतुहुमा बैतुहना बैतुका बैतुकुमा बैतुकुम बैतुकी बैतुकुमा बैतुकुन्ना बैती बैतु न एक बार दब फिर आप बोलते जरा बैत को जी बैतुह Excellent. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سے پانچ سوالوں کے جواب نہیں لے لیے جائیں گے پہلا سوال آپ نے فرمایا کہ ان ہی اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی عمر ٹھیک ہے تو اس کی عمر مرکب اضافی اور مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال اس کی عمر کا پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ اس نے کہاں لگائی تھی. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں پچاس ساٹھ ستر اسی سال کی عمر دی تھی کہاں لگا کر آئے دوسرا سال انشباب ہی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر کھپائی جوانی بھی عمر میں ہی آتی ہے جی لیکن الگ سے سوال جوانی کا ہوگا. کیوں اس لیے کہ جوانی پھر نہیں آنی جوانی میں کوا مضبوط ہوتے ہیں انسان جو سوچتا ہے کر گزرتا ہے بڑھاپے میں آپ کو بتایا سو طرح کے مسئلے اب یہیں آپ دیکھ لیں جو ذرا ایجڈ ہیں ان کیا یہ مسئلہ ہے کہ یاد نہیں رہتی چیزیں اور جوانی میں سب یاد رہتا ہے نمبر شمبر سارے بڑھاپے میں گھر کا نمبر بھول جاتا ہے تو جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ وہ کہاں پر کھپائی وہ اب ہی تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں من اینک ہو کمایا کہاں سے ذریعے آمدنی کیا تھا حلال تھا حرام تھا کیسے کمایا چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ اگر حلال بھی تھا تو فیما انفقہ ہو اس کو خرچ کہاں پر کیا اپنی ذات میں بس کیا کوئی اور بھی کچھ نظر آیا اور پانچواں اور آخری سوال سب سے اہم مازہ عملہ کیا عمل کیا فیما علمہ جو معلوم تھا جو کچھ معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا ان عمری ہی فیما افنا عمر کے بارے میں کہ وہ کہاں پر فنا کی ان شبابی ہی فیما ابلہ جوانی کے بارے میں کہ وہ کہاں کھپائی اب مال ہی من این تصبا ہوں فیما انفکا مال کے بارے میں کہ کہاں سے حاصل کیا کیسے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا ماضا املا فیما عالما جو معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو علم حاصل کیا اس پہ کیا عمل کیا میں یہ ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ پھر علم حاصل نہیں کرتے لوگ لوگ کہتے ہیں جی نہ ہی حاصل کرو پھر ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا آسان سا تجمہ رکھا ہے کہ جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا مجھے بتائیے ہم میں سے کون شخص ہے جیسے یہ نہیں پتا کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں ہم پہ فرض کی ہے کوئی ہے ایسا شخص کیونکہ وہ مجھے آج پتہ چلا ہے پانچ نمازیں فرض ہیں ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے ہمیں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ وعدہ خلافی گنا ہے سب ہے تو جو معلوم تھا اس پہ کیا عمل کیا پانچ سوالات کے جواب دیے بغیر اللہ کے فرما رہے ہیں آدم کے بیٹے کے دونوں قدم ہلیں گے نہیں بس بات ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس لیے اللہ تعالی کی رحمت اس کا فضل وہ آسان حساب وہی اسی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کیونکہ اللہ کے اس نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا فقط کا پھر وہ تو نہیں بچتا جس کا حساب اللہ نے لینا شروع کر دیا تو وہ ہلاک ہو کمی کوتائی ہی نظر آئے گی آپ کو اپنی زندگی میں کوشش کریں جی اللہ تعالی جس حد تک ہوتا ہے ہم سے ہم اپنا بہترین پیش کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کا فضل اس کی رحمت اس کا کرم جو ہے وہ ان شرطرا لے کے جائے گا الحمد جی ہم نے سب کا گھر بنا لیا اب میں مزاف کے طور پر ایک اسم دیتا ہوں وہ پورے چاٹ کے ساتھ جو ہے وہ گھمائے گا جی کون کرے گا سب سے پہلے جی معاویہ آپ رب اسم کو مزاف کی جگہ پر استعمال کریں گے اور رب کو مرفو پڑھ کر مرفو رکھتے ہوئے پورا چارٹ بنائیں مرف رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ رب ہاں جی ربو کا کیا مطلب ہوگا اس کا رب ربو ہوما ربو ہم رب اس مونس کا رب ربو ان دو مونس کا رب ربو ہن ربو کا تیرا رب من ربو کا من ربو کا تیرا رب کون ہے ربو کما تم دونوں کا رب ربو کم تم سب کا رب ربو کی مونس کو کہا جائے گا ربو کی تیرا رب ربو کما تم دونوں کا رب ربو کنہ تم سب کا رب ربی میرا رب ربو نا ربو نا ہمارا رب ٹھیک ہے اگر ہو تو کیا فرق ہے ربو اور ربا میں شابش ربو بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہ مرکب اضافی مرفو ہے کیونکہ مضاف سے پتا چلے گا اگر یہ منصوب ہو تو بن جائے گا ربا ٹھیک ہے ترجمہ وہی ہے ہمارا رب اور اگر مجر ہو ربینا وہی چیز ہے تو ہر مرکب ناقص کا عراب پہچاننا ضروری ہے جی فروخت آپ نا کتاب لفظ کو مضاف کے طور پہ رکھیں مرفو اور ضمائر کے ساتھ گھما دیں شابش کتاب کو کتاب شابش کتاب مرفو پڑھنا ہے نا جی شابش تو کتابی Excellent. Excellent. Excellent. So, میری کتاب ٹھیک اب میں آپ کے سامنے کچھ کنسٹرکشنز اگر لکھوں رقب زافی والی جس میں زمانے استعمال مال لوں تو آپ ترجمہ کر لیں گے نا انشاءاللہ شاء پہچانتے ہوئے جی ماشاءاللہ میں ایک دو آپ کے سامنے آتے ہی پڑھتا ہوں ربش راہلی صدری جی سدری صدر کہتے ہیں سینے کو صدر کیسے کہتے ہیں سینا سینا سامنے ہوتا ہے نا تو جو صدر ہوتا ہے نا سامنے ہوتا ہے وہ جی تو صدری کیا ترجمہ ہوگا میرا سینا رکے اضافی ٹھیک ہے یسر لی امری عمر کہتے ہیں کام کو میرا کام لسانی میری زبان قولی میری بات قول بات ہوتی ہے نا تو دیکھیں میں آتی ہے یہاں پر دعا پڑھتا ہوں کہ رب شاہلی سدری اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے سینے کو کھولنا کیا مطلب ہے میں یہاں کلاس میں آؤں تو میرے بٹن کھول دے سینے کے ہاں ہاں مجھے میں جو پڑھانے لگا ہوں آپ کو وہ کنسپٹ مجھے کلیئر ہوں مجھے کلیئر نہیں ہوں گے میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا آپ تو مجھے دو منٹ نہیں دیں گے ایسے ہے نا آپ تو ایسے سے سوالات کریں گے کہ میرے لیے دو منٹ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو میں اللہ کی توفیق سے یہاں آیا ہوں تو میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ رب شاہ علی صدری ہے میرے لئے میرے لیے میرے سینے کو کھول دے رب شاہ علی صدری و یسر لی امری اور میرے لیے میرے کام کو آسان کرتے ہیں مجھے انشاء صدر ہے لیکن یہاں پر آنا میرے لیے مشکل ہوا ہوا ہے مجھے کنوینئنس نہیں ملتی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے سو so, تو بتائے اس انشرائے صدر کا کیا فائدہ تو اب میرے لیے یہاں پر آنا آسان ہو میرا کام آسان ہو جائے اس کے لیے میں نے کس سے دعا کرنی ہے رب سے اس لیے کہا یسرلی میرے لیے میرے کام کو آسان کر دلولم ملسانی میری زبان کی گرا بھی کھول دے کیا مطلب مجھے انشوراء صدر ہے آئی میں گیا آرام سے کوئی ٹینشن نہیں لیکن زبان ہی نہیں چلتی ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بتا ہی نہیں پا رہا بار بار اڑ رہا ہوں فمبلنگ ہو رہی ہے ہوتا ہے نا آپ آ جاؤ خود کہتے ہیں کہ یار میں جو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا میں کر نہیں سکا یعنی گویا زبان کو گراہ لگ گئی اب زبان کی گراہ کس نے کھولنی ہے اللہ نے لہذا سے دعا کیا ہے ملے مل سانی اچھا جی تینوں کام یہ ہو جائیں انشاء صدر بھی ہو گئی کام بھی آسان ہو گیا زبان بھی خوب چل رہی ہے آپ کے پلے ایک بات نہیں پڑھ رہی تو آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں یفکا ہو کولی میری بات سمجھ جائیں گے تو کتنی پیاری دعا دیکھیے ربی شاہ لی صدری یسرلی امری فاہل من لسانی یفکا ہو تو سارے مرکبے اضافی آپ کے سامنے ہیں Okay, جی سرد ال کافی رو نا آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دینو کم کیا تجمہ ہوگا دینو کم تمہارا دینک اضافی کس فارم میں ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دینو کم یار یہاں سے پتا کرنا ہے کیا ہو گیا سات تو پروناؤن لگا ہے ٹھیک ہے نا دینکم کیا ترجمہ ہوگا تمہارا دین تو لکم دین تمہارے لیے تمہارا دین تم سب کا دین یعنی تمہارا دین کہہ دیں گے نا تم سب کا دین ہی ہوگا اگر میں کہوں گا تیرہ دین تو پھر واحد ہوگا ٹھیک ہے دینو کا تیرا دین دینکم تمہارا دین ہم یعنی اردو میں یہ تیرا اور تمہارا جو ہے نا یہ واحد جمع کے لیے استعمال کریں گے صحیح پہچانے جی آ معلوم ہمارے آ کس اراب کے ساتھ ہے مرفو اچھی طرح ذرا دیکھے اچھی طرح آ مالو نا مرفو تمہارے آ مال قرآن جیت میں لنا آ ہمارے لیے ہمارے امال ولا کم تمہارے لیے تمہارے امال قرآن اس طرح کھل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی جی عبداللہ اولادکم کیا کر تم ہے اولادو تمہاری اولاد اموالکم عبدالرحمن اموالکم تمہارے مال تمہارے مال کافی سارے ٹھیک ہے قرآن مجید اللہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کم الخاسرون جو کوئی ایسا کرے گا وہ تو خسارے میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بہن بھائی بیوی بیٹے برادری مال گھر سب کی محبت دل میں رکھی ہے ایسے ہی ہے نا ہم میں سے ہر شخص ان سب سے محبت کرتا ہے اللہ نے رکھی ہے بس خیال یہ رکھنا ہے کہ ان سب کی محبت جو ہے نا وہ بڑھ نہ پائے کس سے نہ بڑھ پائے اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں ہاں جی آباؤ کیا ترجمہ ہوگا تمہارے, تمہارے آبا, آبا. یعنی تمہارے باپ تمہارے ابا اجداد اب نا ابن کی جمع تمہارے بیٹے اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں تمہارے بھائی ازواج زوج کی جمع تمہاری بیویاں کول انکان اباؤ و ابناؤ و اخوانکم و ازواجکم کم و اشیرا اشیرہ برادری پانچ رشتے گنوا دیے ان کا نہ آباؤ و ابناؤ و اخوان کم و ازواج و اشیرت کم آگے فرمایا وہ اموال ان کی طرف تمہا اور وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے کمائے ہیں وہ تجارت نہ کسادہ اور ایسے بزنس جن کے مندا پڑنے کا ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اسٹاک مارکیٹ گر گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج کیا ریٹ جا رہا ہے و مساکن اتردو نہا اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے تیار کروائے آٹھ چیزیں گنوا اللہ تعالیٰ نے آٹھ آباؤکم کم ابناؤ کم اخوان اموالن تجارتن مساکنوں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے زیادہ محبوب ہے یہ نہیں کہا کہ محبوب ہے زیادہ محبوب ہے رسولی فی جہادی ان تین سے انتظار کرو یاتی اللہ عملی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے لا اللہ قوم الفاسقین لیکن سن لو کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں تو ان سب سے محبت کرنی ہے اللہ نے ڈالی ہے دل میں لیکن ان کی محبت اللہ اس کی رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کوشش کرنے سے بڑھنی ہی نہیں چاہیے نبی کے بارے میں آتے ہیں, نا فرماتی ہیں کہ آپ سے ہمارے اندر بیٹھے ہوتے تھے گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی تھی جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو, تو ہمیں چھوڑ کے ایسے اٹھتے تھے جیسے میں جانتی ہی نہیں جیسے میں جانتے نہیں اور ہم اپنی فیملی میں مصروف ہوتے ہیں اذان ہوئی جماعت گئی فیملی کو ٹائم ٹھیک ہے اگر آپ کریں تو آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے اے کہڑا دین ہے ٹھیک ہے نا دین اے ہے کہ کارا لیا ٹائم نہ دو کون کہتا ہے نہ دو؟, دو لیکن سے بڑھ کر تو ماشاءاللہ جی آپ نے پہچان لی ہے نا مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال اور یہ بھی پہچان لی ہے مرفور ہے منصوب ہے مجرور ہے ٹھیک اب میں زمائر میں سے نا یہ جو زمائر ہے نا تھرڈ پرسن والے ان کے بارے میں بہت اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو دس منٹ ہے نا آخری ہمارے 15 منٹ یہ بہت اہم ہے سمجھیں کہ یہ چیز جو آپ آپ کرنے لگے نا یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور صحیح آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے کا مزہ آئے گا ان اللہ تعالی اس ٹاپک کے بعد نوٹ کریں جی یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا ہو, ہو کی ضمیر یہ آپ کو جب آپ مصف کھولیں گے نا پاکستان کا مصف کھولیں گے پاکستانی مصف تو یہ ہو آپ کو نا اس طرح لکھی ہوئی بھی ملے گی یہ ہو آپ کو کیسے لکھی ملے گی الٹی پیش کے ساتھ یہ ہو جو ہے نا آپ کو پاکستان کے مصف میں کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی ملے گی آپ سمجھیں گے شاید وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے نہیں یہ ایک ہی چیز ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو جو ہے نا یہ آپ کو سیدھی زہر کے ساتھ بھی لکھی ملے گی تو گویا اس ہو کی کتنی شکلیں ہوگی چار ہو کی کتنی شکلیں آپ کے سامنے آ چار ایک اس کی اوریجنل شکل سیدھی پیش کے ساتھ ایک اس کی شکل الٹی پیج کے ساتھ ایک اس کی شکل کھڑی زیر کے ساتھ ایک اسی شکل سیدھ سیدھی, زیر. سیدھی زیر کے ساتھ فالو کر رہے ہو آپ کو پاکستان کے مصحف میں کتنی طرح سے लिखा ہوا ملے گا چار طرح سے کبھی سیدھی پیش کے ساتھ کبھی الٹی پیش کے ساتھ کبھی کھڑی زیر کے ساتھ کبھی سیدھی زیر کے ساتھ وہ یا زبر یاد کھڑی زبر نہیں آئے گی اس پہ اوکے جی سمجھ آ اب میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ اس پہ الٹی پیش کب آتی ہے اس اس پہ زیر کب آتی ہے اور کب یہ اپنی اوریجنل شکل میں مایا جاتا ہے؟, okay? تو ہے نا اہم ہے تو اس لیے پوری توجہ دیجئے گا اگر اس سے پہلے اس سے پہلے والے حرف پر, اس سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت ہے یا پیش حرکت ہے ہو سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت ہے یا پیش حرکت ہے تو اس ہوں آپ نے الٹی پیش کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ہے دیکھیں ہم نے ابھی کیا بنایا ہے یہ پہلی کنسٹرکشن کیا بنائی ہے بھائی تو ہو بنائی ہے نا میں نے آپ کے سامنے اسی طرح لکھا تھا نا کیونکہ اس وقت تک میں نے یہ بات آپ کو نہیں سمجھائی تھی اب میں نے سمجھا دیا تو دیکھے اس ہو سے پہلے کیا ہے پیش ہے نا پیش ہے نا تو آپ نے اس ہو کو ایسے نہیں لکھنا بلکہ ایسے لکھنا ہے بی تو ہو اور سیدھے پیش نسبت الٹے پیش کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے ہا پیش ہو ہا الٹی پیش ہو فالو کر کے اچھا اب مجھے بتائیے فروخ یہ بے تو ہو جو ہے یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفوع ہے نا اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا بنتا بہتا ہُو بنتا نا پیچھے زبر ہے الٹی پیشی آئے گی ٹھیک ہے نا سمجھ آ بات ہو پر کھڑی زیر کب آتی ہے اگر ہو سے پہلے والے ہر پر زیر حرکت ہو اگر ہو سے پہلے والے ہر پر زیر حرکت ہو تو کون سی حرکت آتی ہے ہو پر کھڑی زیر بیتو مرپو تھا بیتا منصوب ہوا جب یہ مجر ہوا تو کیا بنا بیتی بنانا تو اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بیتی ہو بلکہ آپ کیا کہیں گے بیتی ہی بیتی بے تو بےتا بیتی ہی تینوں کا مطلب اس کا گھر ہے بےتہ مرفو ہے. بیتا ہو منصوب ہے بیتی ہی مجرور ہے ٹھیک ہے نا آپ پریشان ہو جائیں گے شاید یہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے اور ایک ہی چیز ہے یہ سمجھ آ گئی ہو کو آپ پہچان رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ باب. اوکے کلیئر ہو گیا ہو پر الٹی پیش کب آتی ہے جب ہو سے پہلے کون سی حرکت ہو زبر یا پیش کھڑی زیر کب آتی ہے جب ہو سے پہلے زیرو حرکتیں تو تین پوری ہو گئیں کیا بچا ہے سکون نا تو اگر ہو سے پہلے سکون ہو لیکن سکون صرف یا کے اوپر ہو صرف یا ساکن ہو صرف یا ساکن ہو فالو کر رہے ہیں نا ہر ساکن نہیں صرف یا ساکن تو اس ہو کو آپ نے سیدھی زیر کے ساتھ دکھنا ہے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں قرآن سے ارف لامیم ذالکل کتاب لا ریبا ری با لبا فی نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہوں پہلے کیا ہے ٹھیک ہے ہو سے پہلے پیش حرکت ہے یا زبر حرکت ہے تو ہو کو کس طرح پڑھنا ہے لکھنا ہے الٹی پیش کے ساتھ ہو سے پہلے زیر حرکت ہے تو ہو کو کیسے پڑھنا لکھنا ہے کڑی زیر کے ساتھ ہو سے پہلے یا ساکن ہے تو ہوں کو کیسے پڑھنا لکھنا ہے سیدھی زیر کے ساتھ ان تمام سورتوں کے علاوہ کوئی بھی سورت ہو تو ہو کو اوریجنل فارم میں لکھنا ٹھیک ہے. ہے اس کے علاوہ ہر سورت میں اوریجنل فارم میں لکھنا ہے ہر سورت کیسے اوریجنل فارم مثلاً میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں مجھے بتائیے یہ ہو بتائیں اس پہ کیا ڈالوں میں سیدھی پیش آئے گی نا کیوں اس لیے کہ ساکن تو ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے اوکے جی اچھا کدم آنی تھا نا معاویہ قدم آ کے بعد ہو ڈالنا ہے میں نے کیا لکھوں ہوں پہ حرکت کیا ڈالوں کیا ڈالوں پیش الٹی کیوں یار الٹی پیچھے سے بھر ہے کوئی الف نظر آ رہا ہے پیچھے کدا اس کے دونوں پاؤں ٹھیک ہے نا سمجھ آ نا اب میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہو کی حرکت میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس ہو پہ آپ نے الٹی پہ ہی ڈالنی ہے کھڑی سے ڈالنی ہے سیدھی سے ڈالنی ہے آپ نے حرکت اس کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جب ہمارا کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے دعا کرتے ہیں ٹھیک پڑھنی نہیں ہے تو آپ نے پہلے حرکتیں لگانی ہیں پھر اس کے بعد پڑھنی ہے ٹھیک ہے رہے نا آپ کو سب جگہ پہ اب ریکوائرڈ ہے کہ ان ہو پر آپ الٹی پیش سیدھی پیس کھڑی زیر سیدھی زیر لگائے جی یہاں کیا لگاؤں اللہ مخر اللہ ورم ہو آفی وافو ان ایسے پڑھتے ہیں نا اللہ ور ہم ہو آفی ہی اور دیتا ہوں ٹیسٹ قائم جیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاتا خا جب وہ کان پھوڑ دینے والی قیامت آئے گی نا تو یوم یا فر مر من اخی و امی و ابی و صاحب و بنی ہاں جی ادھر ادھر پیچھے چیک کریں یار کوئی مشکل کام ہے پیچھے چیک کریں کیا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اللہ تعالیٰ جب وہ کان پھوڑ دینے والی آئے گی نا قیامت یعنی تو یوم یفیر مر من اخی تو آدمی اس دن بھاگے گا اپنے بھائی سے و امی ہی و ابھی ہی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا باتی ہی اپنی بیوی سے بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا لیکن شاہ ہی اس لیے کہ اس دن اسے اتنی ٹینشن ہوگی اتنی ٹینشن ہوگی کہ وہ ٹینشن اسے ان سب کی ٹینشن سے بے فکر کر دے گی یہ دنیا زندگی میں انسانی نہیں کی ٹینشن لیتا ہے نا بھائی کی ٹینشن بڑا بھائی یا تو چھوٹے بھائی کی ٹینشن ہی ہوتی ہے نا چھوٹے کو بڑے کی نہیں ہوتی بڑے کو چھوٹے کی ہوتی ہے نا ماں باپ کی ٹینشن ٹینشن یہاں وہ والی مراد نہیں ہے یعنی توجہ آپ کو فکر رہتی ہے ہر وقت ان کی ماں باپ ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈاکٹر کے ماں باپ کو لے کے جانا ہے چھٹی نہیں مل رہی جاب چھوڑ دیں گے آپ ٹھیک ہے بیوی خود ٹینشن ٹھیک ہے بیٹوں کی ٹینشن فکر لگی نہیں رہتی بیٹوں کی یار بیٹے اب پڑھائی ان کے مستقبل کی ہر وقت انہیں کی ٹینشن میں زندگی انسان گزارتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس کا بھائی اس کے ماں باپ اس کی بیوی اس کے بیٹے اس کے سامنے آئیں گے وہ انہیں دیکھ کے بھاگ جائے گا یعنی اوائڈ کرے گا انہیں کیوں کیونکہ اس دن جو اسے ٹینشن ہوگی نا جو ٹینشن اسے اس دن ہوگی نا وہ اسے ان تمام کی ٹینشن سے بے فکر کر دے گی اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ترتیب رکھی ہے بھائی کا ذکر پہلے کیا ہے بھائی انسان جب ٹینشن میں آتا ہے نا ٹینشن جب زیادہ لے لیتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ وہ لوز کرتا ہے ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرے گا نا ریلیز کرے گا ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ لوز کرے گا بھائی وہ رشتہ ہے جسے انسان سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے بڑے آرام سے چھوڑ دیتا ہے بڑی آسانی سے چھوڑ دیتا ہے کاروبار دونوں بھائی کر رہے ہیں ٹینشن مسئلہ ہوا آپ کہتے ہیں یار اپنا اپنا ٹھیک ہے نا ذرا سا اور کام خراب ہوا تو منٹ نہیں لگاتا بھائی کو چھوڑنے میں لیکن انسان ماں باپ کو نہیں چھوڑتا جو شریف و نفس انسان ہے وہ طور ماں باپ کو میں نے بتایا نوکری چھوڑ دے گا ماں باپ نہیں چھوڑے گا جتنی مرضی ٹینشن ہو ماں باپ نہیں چھوڑتا جو شریف ال نفس ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر ٹینشن ہد سے گزر جائے ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک اور وہ ہر سے گزرنے والی ٹینشن انسان بیوی کو نہیں چھوڑتا جتنی مرضی ٹینشن ہو ایسے ہی نا زندگی گزار دیتا ہے ٹینشن ہی لیتے ہوئے لیکن بیوی کو نہیں چھوڑے گا اللہ نے عجیب رشتہ بنایا یار بیوی ٹینشن باوجود یعنی جسے چھوڑنا چاہتا ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا اور ماں باپ جنہیں نہیں چھوڑنا چاہتا انہیں چھوڑ اچھا اگر ٹینشن اتنی بڑھ جائے کہ بیوی بی کو بھی اسے چھوڑنا پڑ جائے تو اسے چھوڑ دے گا. لیکن بیٹے کو چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا بیٹے کے لیے وہ کورٹ بھی جائے گا لیکن قیامت کے دن جو اصل ٹینشن ہوگی نا उसके सामने सब आएंगे वो उन्हें अवॉइड करेगा और क्या टेंशन होगी ये होगी कि यार कुछ मांग ना ले मुझसे मांग ना ले इंसान के पास वो क्या होगा बैंक बैलेंस होगा प्रॉपर्टी कोई प्लाट क्या होगा नेक होगी ना इसलिए उन्हें अवॉइड करेगा कि मुझसे कुछ मांग فضا جاتا جب وہ کان پھوڑ دینے والی قیامت آئے گی نا تو یوم یا فیر المر امن اخی و ام ہی و ابی ہی واحب تو یہ کس کا ذکر ہے کتاب فی ہی ذکر کو افلاط آ کے لون ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی اس میں تمہارا ذکر ہے کون سی لمبی جوڑی تفصیل چاہیے جی ان آیات کے لیے چاہیے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہود نسارا کا کہ کفار مکہ کا مشرقین مکہ کا ہم تو قرآن اس طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہودیوں کا ذکر ہے یہ نصرانیوں کا ذکر ہے یہ مشرقی مکہ کا ذکر ہے یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہے میلے تو کچھ بھی نہیں ہے قرآن لاسٹ بات کر کے بس ختم کر رہا ہوں ہوں کے بارے میں سمجھ آ بات اب یہ جو ہوما ہوم اور ہونا ہے نا ان کا بھی ایک چھوٹا سا اصول نوٹ کر لیں ہوما ہوم اور ہونا یہ آپ کو ہیما کے طور پہ بھی لکھا ہوا ملے گا یہ آپ کو ہیم کے طور پہ بھی لکھا ہوا ملے گا یہ آپ کو ہنا کے, کے طور پہ بھی لکھا ہوا ملے گا قرآن میں ہما ہم اور ہنا کس طرح ملیں گے لکھے ہوئے ہما ہم اور ہنا کے طور پہ وجہ یہ ہوگی کہ ان سے پہلے یا تو زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی اس کی میں ایگزامپل آپ کو سود الفاتح سے دیتا ہوں الحمدللہ رب ربی العالمین اور رحمان الرحیح کی ایاک دین یا کا نبود نسرات المستقیم لذینا انہی ہوں الم اصل میں الہی ہے نا آپ نے کیوں پڑھا ہم اس لیے کے پیچھے یا ساکن تھی تو الحم پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں ہفس کی کراط میں اگر آپ کو افریقہ جا کے سننی پڑے ست الفاتحہ تو وہ الحیح ہوم ہی پڑھے گا ٹھیک ہے آپ مراکش جائیں سیت الفاتحہ سنیں وہاں کے امام کی تو وہ پڑے گا سرات انعمت علیہم غیر المخوب علیہ ہے سب نو ٹھیک قرآن دماغ کھولتا ہے بند نہیں کرتا یہ ذہن میں رکھیں یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے ایک پورے علم کے طور پہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ رات والا شعبہ جس کو بڑے آرام سے آج کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک جذباتی بات کر کے کہ سنت تو ایک ہی ہوگی جی طریقہ تو ایک ہی ٹھیک ہوگا اور باقی سب کو ختم کر دیتے ہیں ایک صدیوں سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے مسلسل تو وہ جو مراکش میں افریقہ میں جو لاکھوں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں باطل ہیں ٹھیک ہے نا یا اگر ان کی صحیح ہے تو ہماری باطل ہے انا رب ہوں بہم یوم از اللہ ہم تھا اس کو بہیم پڑا گیا کیوں پیچھے زیرہ جی تو یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ہو زمیر کے حوالے سے اور ہوما ہوم اور ہنا زمیر کے حوالے سے یہ بار بار آئیں گی بار بار آئیں گی اس کورس میں اور اس وقت آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کے حافظے کا امتحان ہوگا کہ ہاں جی ہو پہ کیا ڈالنا ہے الٹی پیج کھڑی زیر سیدھی زیر ٹھیک ہے ہماں کو ہما پڑھنا ہے کہ ہوما پڑھنا ہے ہوم ہم یا ہننا ہننا تو انشاءاللہ شاء چیزیں ریوائز ہوں گی اس لیے پریشانی والی بات نہیں تو الحمدللہ جی ہمارا تیسرا مربب ناقص مرکب اضافی ختم ہو گیا الحمد یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قرآن اور حدیث میں جو مرکب ہے وہ مرکب اضافی ہے اس لیے ہم نے بہت ٹائم لگا کے سے پڑھا اوکے جی ان نیکسٹ کلاس میں ہم اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ان چاروں مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیا میں استعمال کر کے مختلف جملے بنائیں گے ٹھیک ہے جی صبح کلّہ ہوں اب ابھی ہم دیکھا اشد اللہ اللہ اللہ استفر